السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی اس وقت روم میں جی, جی بھائی یہ سنیوں کا روم ہے اہل سنت وجما کا روم ہے آپ رہیں در روم میں کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب خیر وافیت سے ہیں امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر وفیت سے رکھے جہاں کہیں بھی ہیں <coughs> تو بھی بھائی مجھے نعت سنانے کا کہہ رہے تھے تو چلے میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اعلیٰ برکت ردی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعت شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ مل کر اور اور کوئی بھائی اگر باہر ہیں کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو ان کو بھی کریں تاکہ ہمارے اس روم میں رونق بھی ہو ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارا یہ روم بہت آباد و شاد ہوا کرتا تھا کبھی آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو گیا میں بھی کافی دنوں کے بعد آیا ہوں اور کم ہی آتا ہوں تو بڑے اس روم کے میں بڑے بڑے نام تھے جن کے دم قدم سے یہ روم آباد تھا تو پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے سارے لوگ جی جی جی میں ان اللہ تعالیٰ ضرور نہ سناؤں گا ان شاء اللہ تعالی بھی سناتا ہوں نظر لگ گئی ہے اچھا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمارے روم کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے نوازے اور آپ لوگوں کی لسٹ میں جو بھائی آن لائن ہیں اگر ان کو انوائٹ کر لیں تو روم میں رونق ہو جائے گی ان اللہ تعالیٰ ابھی میں ناصری شروع کرتا ہوں تو کون سی ناشیف پڑی جائے خاک مدینہ بھائی آپ ہی بتا دیں تو پھر انشاءاللہ کوئی نعت شروع کرتے ہیں سرکار توجہ فرمائیے یہ ناشف مجھے نہیں آتی جی جی جی بالکل مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا جناب یہ روم ہے تو کلام بھی اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھا جائے گا وہ جو آپ بھائی فرما رہے ہیں جو وہ اعلیٰ حضرت کی نعت نہیں ہے تو مجھے آتی بھی نہیں ہے مجھے جتنی بھی نعتیں تھوڑی بہت یاد ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہی کی یاد ہیں ٹھیک ہے تو چلے میں ان اللہ تعالیٰ ہوں کوئی نعت شریف وص اللہ عمی قیا رسول وسلام لئی کیا رسول لسل یا حبیب اللہ Amen. Mm -hmm. نجدی تو مرے دل سے میں بکلتا ہے نجدی تو مرے دل کو پہنچیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو to oh. حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نور بہت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں قسم کھا کے آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ اللہ کی قسم وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارے بھلے دور سے پکارے اور عقا کریں صلی وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں غالباً عزت ام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سہری کا وقت تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو اچانک وضو فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا تین مرتبہ یہ فرمایا ہاں تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی فرماتی ہیں میں حیران ہوئی اس وقت کوئی سامنے موجود نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کس کے ساتھ یہ کلام فرما رہے ہیں تو میں نے دریافت کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے غلام نے مجھے دور سے پکارا وہ دشمنوں کے نرگے میں گر گئے چاروں طرف کافر تھے کافروں نے ان پر گھیرا تنگ کر دیا اور انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا تو میں نے یہاں سے ان کی امداد کر دی ہے حضرت راجد رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں ہجرت فرما کر آ رہے تھے تو راستے میں کافروں نے گھیر لیا تو جب کافروں کے گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی کو مدد کے لیے پکارا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیسم نے نہ صرف ان کی بات سنی بلکہ ان کی امداد بھی فرما دی اور وہ کافروں کا نرگا توڑ کر کافروں کا گھیرا توڑ کر وہاں سے صحیح سلامت پہنچ گئے اس لیے سیدی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ واللہ ہے وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے اور بہکا ہے کہاں مجنو لی ڈالی کی خا بہکا ہے کہاں مجنو ل ڈالی بنوں کی خاک دم برنا کیا خیم لیلہ نے پرے دل سے دم برنا کیا خیمہ لیلہ پرے دل سے حضرت عظیم البرکتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں استعارے کے طور پر دو چیزیں استعمال کییں لا اور مجنو کہ یہ مجنو کہاں بہکتا پھر رہا ہے جنگلوں کی خاک لے ڈالی لے ڈالی بنوں کی خاک بن کہتے ہیں جنگل کو اور بنوں کی خاک جنگلوں کی خاک چھان ماری تو منزل کیوں نہ پا کہ دل سے لیلا کی محبت نے خیمہ ہی نہیں اٹھایا تو اگر لیلا کی محبت دل سے نکل جاتی تو اللہ سول کی محبت نصیب ہو جاتی تو یہ عام عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے سجدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی ع ایک مثال استعارے کے طور پر لیلا مجنو کا نام استعمال فرمایا کہ اے غافل انسان جب تیرے دل سے دنیا کی محبت دنیا کے مال و منال کی محبت یہ نکل جائے گی تو پھر تجھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب ہوگا پھر محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا دریا دل میں ٹاٹھے مارے گا اور یہ جب آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں جب دل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت موجزن ہو جاتی ہے تو پھر آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور بلا کیف اور بلا حجاب دندے کو دیدار نصیب ہوتے ہیں تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ ایک اور ناصر میں فرماتے ہیں کہ مٹ جائیے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں مٹ یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں اعلی فرماتے ہیں اگر بندے کی خود ہی مٹ جائے نا اپنی انا اور غرور تکبر یہ مٹ جائے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ ہی اپنی آنکھوں کے پردے بنے ہوئے ہیں تو اسی لیے اعلیٰظیم البرکتردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دل سے لیلا کی محبت کا خیمہ اٹھ جاتا مجنوں مجنو کو بھی یعنی ہم جیسے لوگوں کو آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی تو ہمارے دل سے دنیا کی فکریں ہی نہیں جا رہی یہ دنیا کی فکریں دل سے نکلیں گی تو محبت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و علی و بارکا دل میں موجزن ہوگی کہ بہکا ہے کہاں مجنو لی ڈالی بنو کی خا بہ کا ہے کہاں مجنو لے ڈالی بنو کی خا دم برنا کیا خیم لے پرے دل سے دم بھرنا کیا خی ماں لے پرے دل سے مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرے دل سے تیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے بچھڑی ہے گلی کیسی بگڑی ہے بنی कैसी بگڑی ہے بنی کیسی بچڑی ہے گلی कैसी بگڑی بنی کیسی پوچھے کوئی یہ سدماں ارمان برے دل سے پوچھے کوئی یہ سدماں ارمان برے دل سے سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شیف کی جدائی کا عالم بیان فرما رہے ہیں آپ نے سے جس جس کو اللہ کریم نے توفیق بخشی ہے حاضری جب دی ہوگی اور واپسی کی جو گھڑیاں ہیں آپ جانتے ہیں وہ کیسی رقت آمیز اور کیسی درد سے لوریز ہوتی ہیں جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب وقت بالکل کم ہے واپسی کا سفر ہے در مصطفیٰ علیہ السلاط السلام سے واپسی کا سفر ہے تو کیسا غمناک اندوہناک ناک اور دردناک وہ سین ہوتا ہے وہ منظر ہوتا ہے وہ گھڑیاں ہوتی ہیں سیدی اعلیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی وقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ بچھڑی ہے گلی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی کہ آہ ہماری وہ گلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی وہ پاک گلی اب بچھڑ گئی اور ہماری جو بگڑی بنی ہوئی تھی جب سے حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے اب وہ پھر سے بگڑ گئی پوچھے کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے جو دل ارمانوں سے پر ہو ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے کا متمنی ہو جب اس کو سنا دیا جائے کہ چلو اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا تو اس سے پوچھے کہ یہ حالت کیا ہوتی ہے اور آپ کے برادر محترم استاد زمان مولانا حسن رضا بریلوی رحمتہ اللہ تعالی آپ نے ایک ناز میں اس طرح اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں حسن جو کے در پہ جاتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں چلا جائے وہ مردہ ہو تو زندہ ہو جاتا ہے اور جب وہاں سے واپسی کا سفر ہوتا ہے تو زندہ ہو تو مر جاتے ہیں تو یہی حضرت عظیم البرکت بیان فرما رہے ہیں کہ بچھڑی ہے گلی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی پوچھے کوئی یہ صدم ارمان بھرے دل سے پوچھے کوئی یہ صدم ارمان برے دل سے مومن وہ ہے جو یوں کی عزت پہ جدی تو مرے دل سے مومن وہ ہے جو کی عزت پہ مرے دل سے اس پہلے مصرے میں ہی اعلی نے کیسا خوبصورت بیان فرمایا لفظ ایک ہی ہے اس کے معنی دو ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب عظمت رسول کی بات آئے عزت مصطفیٰ علیہ الصلاطا السلام کی بات آئے تو وہ دل سے قربان ہو جائے آپ صحابہ کرام علیہم اردوان کی پاک سیرت کو دیکھیں ان کے انداز و اطوار کو دیکھیں جب سرکار علیہ الصلاط والسلام کی بارگاہ اور آپ کی عزت عظمت اور ناموس کی بات آتی تو وہ قربان ہو جاتے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو کافروں نے کہا اب تو تم چاہتے ہو گے کاش اس وقت سولی پہ میری جگہ پہ نعوذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ سولی پہ تڑپ گئے پر میرے بت تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی جان جاتے وقت یہ سوچوں گا ارے یہ تو ایک جان تھی جو میں نے اپنے آقا کے نام پر قربان کی ہے اگر اللہ مجھے ہزار جانے دیتا تو وہ بھی میں اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیتا اور یہ کبھی برداشت نہ کرتا کہ میرے محبوب کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جاتا تو یہ صحابہ کے نام علیہم الدوان نے درس دیا کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے جو دل سے مر جائے حضور کی بارگاہ میں قربان ہو جائے اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے یہاں مرے بمانا مردہ ہے کہ نجدی کو دیوبندی بابی جتنے گستاخ جو ہیں یہ دنیا دکھاوے کے لیے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بس تعظیم کرتے ہیں تو یہ مردہ دل سے اوپری اوپرے دل سے کرتے ہیں دل کے اندر سے کبھی نہیں کرتے کرتے تو عشق رسول بن جاتے نبی پاک کی گستاخی چھوڑ دیتے حضور کی بے ادبی چھوڑ دیتے تو چونکہ ان کے دلوں میں بے ادبی اور گستاخی بھری ہوئی ہے تو وہ مردہ دل ہیں جن سے ظاہر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ تعظیم کی کوشش کرتے ہیں بحمد للہ حق سچ مسل کا حلت وجمات ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں بے شک اسی لیے اعلیٰ سمجھتے کہ مومن وہ ہے جو یوں کی عزت پہ مرے دل سے قلی میں بکرتا ہے نجدی تو مرے دل سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی ہ و اصحابہ بارکہ وسلم اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرمائے اپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ ان سب کی مہربانی آپ روم میں رہے رونق لگائے رکھی مجھ جیسے نہ چیز کی حوصلہ افزائی کی اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو مائک فری کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں ٹھیک ہے علامہ صاحب کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ ان اللہ پھر علامہ صاحب درس بخاری شیف دیں گے تو کوشش کریں سب لوگ مل کر اپنے اس روم کو پھر سے آباد کریں اس میں رونق لگائیں اور جو بھائی روٹ گئے ہیں یا مصروفیت کی وجہ سے کہیں گم ہو گئے ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر لائیں تو مجھ سے بھی جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ تعالی حاضری دینے کی پوری کوشش کیا کروں گا کیونکہ ہمارا یہ روم ہمارا ہمیں اپنے گھر کی طرح پیارا ہے تو اس میں آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں مسئلہ کے حق کا پرچار ہوتا ہے اور آپس میں دکھ سکھ بانٹنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو اسی طرح آباد و شاد رہنا چاہیے اس کی رونق جو ہے اس کو دوبالا ہونا چاہیے تو سب لوگ مل کر کوشش کریں ہمارے پرانے لوگ جو ہیں عیضی بھائی ہیں اس وقت مجھے نظر آ رہے فراز بھائی ہیں آئی کے آئی کے آئی کے بھائی ہیں اور آمین بھائی ہیں نذیر بشیر بھائی ہیں یہ سب لوگ جو ہیں یہ بہت پرانے یوزر ہیں اس روم کے تو اور بعض نئی آئی ڈیز بھی مجھے نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ پہلے جن آئی ڈیوں سے آتے ہیں اب مجھے وہی لمبے نہیں ہیں میں خود بھی کافی عرصے کے بعد آیا تو بس یہ گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ دن بدن اس کی رونق جو ہے اس کو بڑھنا چاہیے سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے طور پر کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ روم پھر سے آباد شاد ہو اور اوپر کو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل پاک میں آج کے ناگ شریف کی بزم میں بیٹھنے والے سننے والے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں یا لفک سب کو اجرے فرما سب کی نیک جائز تمنا آرزوں کو پورا فرما مولا تعالیٰ جن کو جو جو پریشانیاں لاحق ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ عظمت کا صدقہ ان پریشانیوں کو دور فرما دو اپنے دربار خاص سے رحمتیں برکتیں عنایات اور نوازشیں مولا تعالی ہم پر جاری و ساری فرما مولا ہم کوتہیاں کرتے ہیں نقص کرتے ہیں پر تو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہم پر مہربانی فرما تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے مولا تعالی جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا یابی فرما یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان کو درجے کی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رض کے حلال کا کمانے کا ذریعہ تا فرما اور بے روزگاروں کو یا اللہ پاک بالخصوص بے روزگاری کی مصیبت سے چھٹکارا دلا اور جو بالخصوص جو دیارے غیر میں بے روزگار ہو گئے ہیں یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اغیار کا محتاج ہونے سے بچا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اپنے دربار خاص سے رضق روزی کے حلال اور جائز ذرائع واپ مقدار میں نصیب فرما مولا تعالیٰ جو, جو, جو پریشان ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیل ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کی آرزوں تمناؤں کو پورا فرما جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفی سب کی جائز نے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بار کا قبول فرمائے جی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو میں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرے خیال میں ہمارے یہاں جو اس وقت بارہ بج گئے ہیں رات کے پاکستان میں تو مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہوں گے یقیناً اور اس کے بعد ابھی روم میں انشاءاللہ شاء یو کے والے بھائی جو ہیں وہ آنے والے ہی ہوں گے اور وہ آ کر اپنا رنگ جمائیں گے جائز اسلامک جی تصویر مسئلہ یہ ہے نا تصویر ایک الگ چیز ہے اس کو سیو کرنا اس میں الگ چیز ہے اسلامک سے آپ کی مراد کیا ہے وہ مزار جیسے گمبد خضرہ شریف یا خانہ کعبہ شریف یا اس طرح کے متبرکہ مقامات کی ہیں یا لوگوں کی ہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اس میں سیو کرنا کوئی مسئلہ نہیں بالکل جائز ہے جی جی لوگوں کی جو ہے اس میں یہ الگ مسئلہ ہے کسی کی تصویر بنانا اس میں اب آگے اختلاف ہے کہ وہ کاغذ پر بنی ہو تو اور مس حکم ہے موبائل میں یا سی میں ہو تو اور حکم ہے بس بچنا چاہیے جی تصویر تصویر ہی ہے پھر بھی اگرچہ یہ تبلیغ کے نقطۂ نظر کے ساتھ اب ویڈیو وغیرہ کی جواز کی طرف چلے گئے ہیں بہت سارے علماء لیکن تصویر کا حکم اپنی جگہ پہ پھر بھی بڑا سخت ہے اس لیے احتیاط ہی کرنی چاہیے بچنے میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمایا ہم سب کو جی تو جناب پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے یہ سنی وارفیئر پتا نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں یہ ایڈمن صاحب ہیں اس وقت غالبن یہی ایک ایڈمن ہیں جو جاگ رہے ہیں اور ہیں بھی غالباً ایزی بھائی تو وہ لگتا ہے سو گئے ہیں جا کر ایڈمنٹ کی کیپ تو وہ بھی پہنے ہوئے ہیں تو بہت شکریہ جی سنی بھائی آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور جاگتے رہا کریں جن کے سر پہ ایڈمنٹ کی کیپ ہوتی ہے اسی لیے کئی بندے جو ہیں باوجود کیپ ہونے کے پہن کے نہیں آتے ڈرتے ہوئے کہ جناب ہمیں روم کی ذمہ داری سنبھالنی پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ